ہم بو بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ رہا ہے ڈاٹ الحمدللہ الحمد للہ والسلام وسلام من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا اليک الكتاب بالحق لتحکم بين الناس لتحکم بين الناس بما اراک الله ولا تکل للخائنین خصیماً واستغفر اللہ اللہ کافور صدق اللہ علیہ وسلم آج کے درس کا آغاز ہم سورت النساء کی آبر ایک سو پانچ سے کر رہے ہیں اور یہ تیرواں رکو ہے پانچویں پارے کا اللہ فرماتے ہیں انا انزل نا کل کتاب حق خطاب ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا ولا تکلخا خصیمہ اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنے بس تغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے مغفرت طلب کریں ان اللہ کان غفور الرحیمہ رحیمہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے ان آیات کا شان نزول تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ توما بن عبیرق نام کا ایک شخص تھا جو بظاہر تو کلمہ پڑتا تھا لیکن حقیقت میں منافق تھا اس نے حضرت رفا بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاں نقب لگایا اور چوری کی اور چوری بھی کس چیز کی کی جس کی آج کل بھی چوری بہت ہو رہی ہے آٹے کی چوری آج کل ہمارے لوگ بھی بےچارے آٹے کے لیے پریشان تو کسی کو کہیں سے آٹے کی بوری مل جائے تو وہ چوری کرنے کے لیے بھی تیار ہے اپنی بد کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ گئے اللہ اکبر زرعی ملک اور گندم کے لیے پریشان برآمد کرنے والا ملک اور روٹی کے لیے پریشان پانچ روپے سے لے کر پچیس روپے تک پاکستان میں روٹی فروخت ہوئی بہرحال اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو سکتا ہے آگے بھی آئے یہاں تو ایسی چونکہ ہر طرف آٹا آٹا رٹ جاری ہے اس لیے آٹے کی بوری کا ذکر آیا تو میں نے اپنے آٹے کا بھی ذکر کر دیا تو بہرحال اس نے چوری کی آٹے کی بوری اور اس میں ہتھیار بھی تھے اور اس بوری کو جا کر چھپا دیا ایک یہودی کے پاس جس کا نام تھا زید بن سمین زید بن سمین صبح جب تلاش اور جستجو شروع ہوئی تو کسی نے شک ظاہر کیا تو ما پر لیکن اس نے قسم اٹھا لی وی ماں اخذی بھی اللہ کی قسم نہ تو میں نے یہ بوری چوری کی ہے اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ پتا ہے لیکن بالآخر اس بوری کا سراغ مل گیا اور پتا چلا کہ وہ تو ایک یہودی کے گھر میں ہے زید بن سمین کے ہاں اس سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کہا کہ یہ تو امانت کے طور پر میرے پاس رکھوائی ہے توما نے توما کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ یہودی جھوٹ بولتا ہے یہ خود اسی کی حرکت ہے اسی نے چوری کی ہوگی اور نام میرا لگا رہا توما کے جو بھائی بند تھے جو اس کے رشتے دار انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی کہ آپ ایک یہودی کے مقابلے میں ہمارے بھائی کا ساتھ دیں وہ یہودی ہے اور یہ کلمہ پڑنے والا مسلمان ہے آپ اس کا ساتھ دیں یہودی جھوٹ بولتا ہے حضور کے دل میں کچھ میلان پیدا ہوا کچھ میلان آپ نے زبان سے کوئی طرفداری نہیں کی لیکن دل میں میلان پیدا ہوا اس کلمہ گو کی طرف ارادہ کیا کہ میں اس کی طرف سے دفاع کروں غیر اختیاری طور پر یہ میلان آپ کے دل میں پیدا ہوا اس پر یہ آیات نازل ہوئی اللہ نے فرمایا کہ انا انزل کتاب بالحق مبینا سب اراک اللہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک نازل کی ہے تاکہ انسانوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ آپ کو سمجھا دے جو اللہ آپ کو سجھا دے جو راستہ اللہ پاک آپ کو بتا دے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں ولا تکلخا ان خسیما اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں یہ خائن ہے اس نے چوری کی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے نام لے رہا ہے الزام لگا رہا ہے ایک یہودی پر بے شک وہ کافر ہے بدترین کافر ہے لیکن وہ بے گناہ ہے آپ اس بے گناہ کا ساتھ دیں اور اس کلمہ پڑھنے والے گناگار اور خائن کا ساتھ نہ دیں چنچے توما کے خلاف فیصلہ ہوا اور توما یہ فیصلہ سن کر مدینہ سے مکہ واگ گیا وہاں جا کر مرتد ہو گیا اور کہا جاتا ہے کہ اپنی حرکتوں سے وہاں جا کر بھی باز نہ آیا ایک گھر میں چوری کر رہا تھا کہ دیوار اس کے اوپر آ گری اور دیوار کے نیچے آ کر یہ ہلاک ہو گیا اللہ ہر کسی کو انجام بد سے بچائے رہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنے کا اختیار تھا یعنی ایسا نہیں کہ ہر ہر مسئلے اور ہر ہر واقع اور ہر ہر تنازع کے بارے میں آپ پر وہی نازل ہوتی تھی کہ یوں فیصلہ کریں اور یوں فیصلہ کریں ایسا نہیں اللہ پاک نے قرآن کریم کی صورت میں اصول و ضوابط نازل فرما دی اب حکم یہ تھا کہ ان اصول و ضوابط کی روشنی میں آپ اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں یہ بات کن الفاظ سے ثابت ہو رہی ہے اللہ فرمانے بیما اراک اللہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ تومہ کے خلاف فیصلہ کریں یہودی کے حق میں فیصلہ کریں یہ وہی تو نازل نہیں ہوئی بلکہ بتا دیا کہ جو آپ کو اصول و ضوابط بتا دیے ان کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں وہی کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے فیصلے فرمایا کرتے تھے ایک واقعہ ارض کرتا ہوں واقعات اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں تو ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے دو انصاری آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ لے کر کسی جائیداد میں ان کا جھگڑا تھا لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی گواہ موجود نہیں تھے دعوی تھا دلیل نہیں تھی تو حضور نے اس موقع پر فرمایا اور یہ آپ نے بات بعض دوسرے مواقع پر بھی ارشاد فرمائی فرمایا کہ دیکھو میں ایک انسان ہوں الفاظ پر غور کیجیے گا میں ایک انسان ہوں غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے میں ایک انسان ہوں تم جو بات میرے سامنے رکھو گے اور جو دلیلیں میرے سامنے دو گے ان دلیلوں کی روشنی میں میں تم میں تم سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دوں گا لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں کمزور ہو زبان نہیں چلتی شرمحیا کا غلبہ ہے بول نہیں سکتا اظہارافی زمین کی پوری پوری قدرت اسے حاصل نہیں اور دوسرا تیز ترار ہو اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں اپنی بات پیش کرنے میں وہ ہوشیار ہے تو ممکن ہے کہ میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اب دیکھیں یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہر فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں وہی نازل ہوتی ہو کہ آج یہ فیصلہ کریں آج یہ فیصلہ کریں ایسا نہیں حضور فرما رہے کہ ہو سکتا ہے میں ایک کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اس زمین کے ٹکڑے کا اس پلاٹ کا لیکن وہ یاد رکھے کہ اگر اس نے اپنے حق میں غلط فیصلہ کروا لیا مجھ سے تو میں نے اس کو زمین کا پلاٹ نہیں دیا میں نے اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا دیا ہے اس کی مرضی ہے کہ اسے لے یا اس کو نہ لے یہ آپ نے فرما دیا آپ نے سنا کہ کسی جج کے فیصلے سے حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی لوگ کہتے جج نے فیصلہ کر دیا سب سے بڑے جج ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ فرما کہ میرے فیصلہ کرنے سے نہ حق حق نہیں بن سکتا حرام حلال نہیں بن سکتا جو چیز تمہاری نہیں ہے وہ تمہاری نہیں بن سکتی فیصلہ میں کر دوں گا جو دلائل زیادہ قوی ہوں گے سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا ہاں اور وہ چونکہ دونوں مخلص صحابی تھے دونوں سچے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بات سن کر دونوں رونے لگے اللہ اکبر دونوں رونے لگے کہ حضور نے فرما دیا جس کے حق میں میں نے زمین کے ٹکڑے کا فیصلہ کیا تو گویا کہ ایسا ہے اقضی النار میں نے اس کے حق میں دوزخ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کیا ہے دونوں رونے لگے اللہ اکبر اور دونوں میں سے ہر ایک کہنے لگا حق تی لی اخی میں اپنا حق اپنے بھائی کو دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے, میں اپنا حق اپنے بھائی کو دیتا ہوں وہ کہتا ہے میں اپنا حق اپنے بھائی کو دیتا ہوں میں دستبردار ہوتا ہوں تو حضور نے فرمایا اس دونوں چلے جاؤ فخ تسیمہ جا کر قرا اندازی کر لو آپس میں تقسیم کر لو تو یہ فیصلہ فرمایا مجھے یہ بتانا تھا کہ اس آیت کریمہ سے یہ سابت ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی الہی کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے بھی فیصلے فرمایا کرتے تھے اگلی جو بات فرمائی فرمائے کے ولا تک خا انین میرے محبوب آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنے ان کی طرف سے وکالت نہ کریں ان کا دفاع نہ کریں یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو ظالم ہے اور جو خائن ہے اس کی طرف سے وکالت کرنا اور اس کی طرف سے دفاع کرنا یہ غلط ہے نجائز ہے ہمارے ہاں عدالتوں میں جو پورا ایک نظام چل رہا ہے اور اس میں وکیل جو کردار ادا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وکیل کو دلچسپی اپنی فیس سے ہے بہت سارے وکیل ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہمارا موکل حق پر ہے یا باطل پر سچ بول رہا ہے جھوٹ ان کو قرض ہے اپنی فیس سے فیس لیتے ہیں اور ایسے بھی ہیں میں سب کی بات نہیں کرتا کے آپ میں کوئی سچا وکیل بھی بیٹھا ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اگر جو لوگ کہتے ہیں ایسا ناممکن ہے لیکن میں کہتا ہوں ایسا ممکن ہے وکیل سچا بھی ہو سکتا ہے دیانندار بھی ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو سکتا ہے بہت سے ماشاء اللہ تحجد پڑھنے والے عدلیہ میں اعلی مثالیں قائم کرنے والے حق اور سچ کا ساتھ دینے والے ایسے ہیں ڈبلو اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی سچائی کی وجہ سے یہ دنیا ابھی تک قائم ہے لیکن عام طور پر روش یہ ہے کہ وکیل کو غرض ہے اپنی فیس سے وہ فیس لیتا ہے اور بعض اوقات ظالم کو مظلوم مظلوم کو ظالم مجرم کو معصوم اور معصوم کو مجرم گناگار کو بے گنا اور بے گنا کو گناگار ثابت کر دیتا ہے اپنی چرب لسانی سے دوسرے کا وکیل کمزور تھا وہ اتنی بڑی فیس نہیں دے سکا اور اس کا وکیل طاقتور تھا چنانچہ اس نے قاتل کو بھی بے گنا ثابت کر دیا ڈاکو کو بھی امانتدار ثابت کر دیا ایسا ہو رہا ہے ہمارے وکیل بھائی آج کل احتجاج کر رہے ہیں حکومت کی زیادتیوں کے خلاف اور اس بارے میں ہم اپنے وکیل بھائیوں کے ساتھ ہیں لیکن میں اپنے وکیل بھائیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ خدا را وکالت میں عدالت میں ظالموں کا ساتھ نہ دیں چوروں کا ساتھ نہ دیں زانی اور بدکاروں کا ساتھ نہ دیں عزت کے لٹیروں کا ساتھ نہ دیں جو عزت بھی لوٹتے ہیں اور پھر بے گناہوں کو جیلوں میں بھی گھسیٹتے ہیں ایسی ہیں مثالیں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ ان عدالتوں میں اور اس پیشے میں جوٹ سے بچنا اور حرام سے بچنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے انہوں نے پیشے وکالت کو ہی چھوڑ دیا میں نے کئی ایسے لوگوں کی کہانیاں پڑی ہیں انٹرویو پڑے ہیں اور ان کے حالات پڑے ہیں جنہوں نے اس پیشے کو ہی ہمیشہ کے لیے دست پر, آ, وہ خدا حافظ کہہ دیا جوٹ سے اور حرام سے بچنے کے لیے لیکن اگر بل فرض کوئی وکیل اپنی چرب زبانی سے اور اپنی ذہانت سے اپنے موکل کے حق میں ایک ایسی چیز ثابت کر دے جو چیز حقیقت میں اس کی نہیں اس کو کسی پلاٹ کا مالک ثابت کر دے کسی جائیداد کا مالک ثابت کر دے اور کسی بینک بیلنس کا مالک ثابت کر دے جبکہ حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں ہے تو اس موکل کے لیے وکیل کے ثابت کرنے سے یا جج کے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کی نہیں ہوگی حرام حلال نہیں ہو سکتا جیسے میں نے ابھی عرض کیا خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اگر فیصلہ کر دوں تمہاری باتیں سن کر تمہارے حق میں اور وہ چیز تمہاری نہیں ہے تو وہ چیز تمہاری نہیں ہو سکتی اسلام کا حکم یہ ہے کہ سچ بولو سچی گواہی دو اور سچوں کا ساتھ دو جھوٹوں کا ساتھ نہ دو قرآن کریم میں بعض مقامات پر آیا یہ مضمون بدل بدل کر یا یوہلین بل قسطی شہدا ودین ول اکربین ایمان والو دیکھو تم تو انصاف کی گواہی دینے والے بنو انصاف کے علم بردار بنو انصاف کا فیصلہ کرنے والے انصاف کی شہادت دینے والے اگرچہ اس گواہی اور اس فیصلے کا نقصان تمہاری ذات کو ہوتا ہو تمہارے والدین کا ہوتا ہو یا تمہارے رشتہ داروں کا ہوتا ہو لیکن پھر بھی تم نے انصاف کی بات کرنی ہے سچائی کی بات کرنی ہے آگے فرمائے کہ بس تب اللہ میرے محبوب آپ اللہ سے استغفار کیجئے گنا سے معافی مانگنے کو کہتے ہیں استغفار کرنا یہاں سوال یہ ہے کہ حضور سے کون سا گنا ہوا تھا حضور سے کون سا گنا ہوا کہ اللہ فرمارے بس تغفر اللہ آپ اللہ سے استغفار کیجئے معافی مانگی، مانگیے مغفرت طلب کیجئے اللہ اکبر بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف میلان پیدا ہوا تھا توما کا ساتھ دینے کا کہ یہ کلمہ گو ہے وہ یہودی ہے میں اس کا ساتھ دوں صرف خیال آیا تھا صرف میلان پیدا ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بلند مقام پر تھے اس بلند مقام کے لحاظ سے یہ میلان بھی قابل استغفار تھا اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا لیکن حضور جس بلند مقام پر تھے اس مقام کے لحاظ سے اس مرتبے کے لحاظ سے یہ تبعین میلان ایک طرف یہ رجحان ایک مجرم کا دفاع کرنے کی طرف اللہ کے نزدیک یہ بھی قابل استغفار چیز تھی تو اللہ نے فرمایا کہ وسط فر اللہ اسی کو کہتے ہیں حسنات العبرار سیات المقربین اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کے وسط فر اللہ استغفار دو مقصد دو مقاصد کے لیے ہوتا ہے کبھی تو استغفار ہوتا ہے گنا سے معافی مانگنے کے لیے اور کبھی استغفار ہوتا ہے محض درجات کی بلندی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار گنا سے معافی کے لیے نہیں تھا درجات میں بلندی کے لیے تھا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ استغفار کیجئے تو یہ استغفار کا حکم ان مسلمانوں کے لیے تھا جنہوں نے توما کا ساتھ دیا اپنی ذات کے لیے نہیں اس لیے کہ حضور سے تو کوئی گنا ہوا ہی نہیں البتا ان لوگوں سے گناہ ہوا جنہوں نے محض رشتہ داری کی بنا پر ایک چور اور خائن کا ساتھ دیا اور کوشش کی کہ حضور کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں فرمایا کہ واستغفر الله اللہ سے استغفار کیجئے ان الله کان غفور الرحیمہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے ولا تجادل ان الذين يخطانون انفسهم اور ایسے لوگوں کی وکالت نہ کیجیے جو اپنے حق میں خیانت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی وکالت نہ کیجیے جو اپنے حق میں خیانت کرتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ جو کسی سے خیانت کرتے ہیں آپ اس کا ساتھ نہ دیجیے آپ اس کی وکالت نہ کیجیے اصل تو یہ ہے لیکن خیانت غیر کو تعبیر کیا گیا خیانت نفس کے ساتھ یعنی وہ جو دوسروں سے خیانت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ حقیقت میں اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں بعض مقامات پر حکم دیا کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو اپنے پر ظلم نہ کرو یہ کن کو حکم دیا جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں کہ دوسروں پر ظلم کرنا حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرنا ہے فرما کہ تختلو انف سکم اپنوں کو قتل نہ کرو اپنوں کو یا اپنے آپ کو قتل نہ کرو حالانکہ وہ تو دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور اللہ حکم دے رہے اپنے کو قتل نہ کرو اس لیے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یا مہذب معاشرے میں کسی پر امن انسان کو قتل کرنا یہ حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے اس لیے کہ آج اس نے کسی اور سے خیانت کی ہے کل اس کے ساتھ کوئی خیانت کرے گا خیانت کو رواج ملے گا خیانت ایک کلچر بن جائے گا جیسے آج ہمارے معاشرے میں خیانت ہماری پہچان بن گئی خیانت ہر کسی نے شروع کر دی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق جو بڑی خیانت کر سکتا ہے وہ بڑی خیانت کرتا ہے اور جو چھوٹی موٹی خیانت کر سکتا ہے وہ چھوٹی موٹی خیانت کرتا ہے لیکن کر رہا ہے ہر کوئی اللہ ماشا اللہ سوائے اللہ کے چند مخصوص اور منتخب بندوں کے باقی ہر طرف خیانت کا رواج نیچے سے اوپر تک تو قرآن جو ہے غیر کے ساتھ خیانت کو اپنے ساتھ خیانت سے تعبیر کرتا ہے اس لیے کہ جو دوسرے سے خیانت کرے گا وہ خود بھی خیانت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا جیسے ملاوٹ کرنے والے تو جو ملاوٹ کرتے ہیں دوسروں کے لیے تو ملاوٹ کے اثرات خود ان کے گھر تک بھی پہنچ جاتے ہیں وہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے لیکن اس کے گھر میں آٹا آ رہا ہوگا ملاوٹ والا اور اس کے گھر میں دوائیاں آ رہی ہوں گی ملاوٹ والی تو خیانت کو اس نے روایت دیا اپنے دائرہ کار میں دودھ بیچتا تھا اس میں اس نے ملاوٹ کی تو یوں ہر شخص ملاوٹ کرنے والا بن گیا فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان خوانن اسیما بے شک اللہ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو اور گنا کرنے والوں کو جو خیاانت کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا یس الناس ملا یس من اللہ فرمایا کہ یہ انسانوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے انسانوں سے شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے وما آہم حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے آپ غور کیجئے کہ جس شخص کو پتا ہو ہمارے معاشرے میں کم از کم میں مغربی معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر اگر کسی کو پتا ہو میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے میری والدہ مجھے دیکھ رہی ہے میرے بڑے مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ خیانت نہیں کرے گا گھر میں خیانت نہیں کرے گا گھر میں اپنی غیر محرم رشتے داروں پر گندی نظر نہیں ڈالے گا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں گندی حرکت نہیں کرے گا کہ میرے اوپر نظریں ہیں اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں سے تو شرماتے ہو اور انسانوں سے شرما کر بعض اوقات خیانت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو لیکن اللہ سے شرما کر خیانت سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے وہ یوبئیتون مالا یرزا من القول اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں میں اس بات کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں راتوں میں ایسی باتوں کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے رات کے اندیرے میں ان کے والدین تو ان کو نہیں دیکھ سکتے ان کے بڑے تو ان کو نہیں دیکھ سکتے ان کے رشتے دار تو ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو اگر اپنوں سے شرماتے ہو عام انسانوں سے شرماتے ہو تو اللہ تو زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے شرمایا جائے اگر دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ جانتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں گنا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا قرآن اور حدیث میں یہ یقین ہمارے دل میں اتارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے ہر بات کو سنتا ہے ہر ارادے کو جانتا ہے اللہ نے علیم اے جس وقت تم تین بیٹھے کوئی خفیہ تدبیر سازش مشورہ گنا کا ارادہ کر رہے ہوتے ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور جب تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے اور فرمایا کہ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ایک ہو تو دوسرا اللہ اور دس ہو تو گیارہواں اللہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے دن اللہ تم نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں بتا دے گا اللہ تو جانتا ہے ایسی جیسے فلم چلا دی جائے گی ایسا ہو جیسے ہم یہاں بیٹھے اور یہاں کوئی خفیہ طور پر ویڈیو بنا رہا ہو ہم یہاں چوبیس گھنٹے گزاریں اس میں ہنستے بھی ہیں اس میں روتے بھی ہیں اس میں گپ شپ بھی لگاتے ہیں لیٹتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں اور چوبیس گھنٹے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہم غیر محتاط طور پر جو کچھ چاہتے وہ بولتے رہے اور جیسے چاہے وہ کرتے رہے لیکن چوبیس گھنٹے بعد اس نے فلم چلا دی ہماری ایک ایک حرکت ہمارے سامنے ہماری ہر ہر بات ہمارے سامنے یوں ہی میرے بھائیوں اور میری بہنوں قیامت کے دن ہماری ساٹھ ستر اسی سال زندگی کی فلم چلا دی جائے گی ایک ایک حرکت خود سامنے نظر آئے گی ہم نے سمجھا تو کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں ریکارڈ کر رہا کوئی نہیں محفوظ کر رہا لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارا انتظام کر رکھا ہے کیرامن کاتبین کی صورت میں بھی اور خود میں بھی جانتا ہوں میں بھی سنتا ہوں میں بھی تمہارے ارادوں پر نظر رکھتا ہوں تو فرمایا کہ انسانوں سے شرماتے ہیں اللہ سے نہیں شرماتے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ جانتا ہے بعض بزرگوں کے میں نے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنے بچوں کو رات سوتے وقت یہ کلمات بار بار دہراتے تھے